مالی و تن قوم, <نار> قوم کے کی لوگوں کیا تم سوچو مجھے کیا ہے میں تمہیں پکار رہا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے پکار رہے ہو آگ کی طرف تم چاہتے ہو کہ فرحان کو قتل کر کے اور میں بھی تمہارے ساتھ اس گناہ میں شریک ہو کر میں جہنم کا مستحق بن جاؤں اور میں چاہتا ہوں کہ تم سب کے سب جنت آؤ اللہ کی طرف جناب توبہ کرو اور سب کے سب جو ہے آگ سے بچ جاؤ میں لیام جاتے تدور تھوڑا بل رہا ہے میں اس نے تم مجھے دعوت دے رہا ہوں اس بات کی کہ میں اللہ کا کفر کروں اور شریک کروں کھیرا ہوں اس کے ساتھ جس کے لیے کہ میرے پاس کوئی سند نہیں وہیز الغار اور میں تمہیں پکار رہا ہوں بلا رہا ہوں اس ذات کی طرف کہ جو العزیز ہے زبردست ہے الغفار ہے بخشش کرنے والی لا جا لَيْسَ لَهُ سل فِي الدُّنْيَا دنیا فِي الْآخِرَةِ اس میں کوئی شک نہیں ہے میرا شائے ریب و شک تم جو مجھے بلا رہے ہو جن کی طرف علئے لہ سا رہ جو یہ تمہارے معبود ہیں اور جن کو تم پکارتے ہو ان کے لیے کوئی دعوت نہیں ہے پھر دنیا بلا کے لاکرہ ان کی پکار کوئی نہیں ان کی رسائی کوئی نہیں ان کا اختیار کوئی نہیں نہ دنیا میں نہ آخرا میں وہ ان مرند نا اللہ اور ہم سب کا لوٹنا تو ہے کشاں کشاں نہ اللہ کی طرف خلاف المفی اور یقیناً جو حد سے بڑھنے والے زیادتی کرنے والے ہیں وہی جہن ہے فصل تو ان انقریب تم یاد کرو گے جو میں آج تم سے کہہ رہا ہوں تم نے میری بات ماننی نہیں ہے تم تباہی کو دعوت دے رہے ہو تم یہ باد میں ہوا تم جاؤ گے کوشش کرو گے موسا اور ان کی قوم پیچھا کرو گے تباہی ہوگی اور جب تم غرب ہوگے تب تمہیں موجود میری بات یاد آئے گی فصل قرون القم جو میں تم سے کہہ رہا ہوں ایک وقت آئے گا کہ تم اسے یاد کرو گے وہ افم و اللہ اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں اب ظاہر بات ہے پھر کے دربار بھی کلمہ حق کہنے کے بعد گویا کہ وہ بھی اب تیار تھے ہو سکتا ہے انہیں قتل کر دیا جاتا جیسے یاسین میں ہے جس اللہ کے بندے نے وہ قول حق کہا تھا قیلتھ تو ان کا میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں بخیر البل بعد اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے ان کے حالات سے واقف ہے پھر وہ اللہۃ الشعین قدیر ہے وہ ہر ظلم سے ہر جاتی سے جس کو چاہے بچا سکتا ہے فوکاہ اللہ سید آتے ما اب وقاح ہو کی زمین جو ہے جا تو سکتی ہے اس مومن عالِ فرعون کی طرف بھی اور حضرت موسا کی طرف بھی لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہاں مراد موسا ہے یہ ساری جو ادبی ہو رہی تھی تو گویا کہ وہ ریزولیوشن کیری نہیں ہو سکا وہاں وہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا ان کی تقریر کا اتنا اثر ہوا مومن عال فرعون کا کہ وہ فرعون کی وہ تجویز وہاں پر ٹرن ڈاؤن ہو گئی تو بچا لیا اللہ نے ان کی جو بھی چالیں تھی ان سے حضرت مسا علیہ السلام کو وہ ہا قب آل فرون عذاب اور آل فرعون پر تو وہ برا عذاب پھر ٹوٹ پڑا لوٹ کے آیا اور اس نے ان کو گھیرے میں لے لیا انارو یو رزون لہٰ غدو باشیا آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام یہ پھر عذاب قبر کے لیے قرآن مجید میں دوسرا مقام ہے جو دلیل ہے اس وقت میں وہ پیش کیے جا رہے ہیں وَيَوْمَ تقوب صاح اور جس دن کے قیامت کھڑی ہو جائے گی ادوال فرعون اشداب اس وقت پھر کہہ دیا جائے گا داخل کر دو فرعون کی پوری قوم کو شدید ترین عذاب میں معلوم اب بھی عذاب ہے وہی بات جو حضور نے حدیثوں میں فرمائی ہے اب الکرین حدیث جو ہے ان کی نفی کرتے ہیں لیکن قرحان خود کہ یہ جو قبریں ہیں یہ کیا ہیں یا جہنم کا کوئی گڑھا ہے ہر قبر اور یا جنت کے باغیچوں میں سے کوئی باغیچہ ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے وہ آلم برئی کی بات ہے وہ عالمِ غیب کی بات ہے قبر سے مراد یہ گڑھا نہیں عالمِ برزخ ہے آلم برزکرز میں, میں یا سجین میں ہے وہ اور سجین، یہ تو سورہ متفقین میں ہم پڑھیں گے جب آئے گی بات تو آلم برزق میں بھی ایک نیم شعوری کی کیفیت ہے اور یا تو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں جنت کی جیسے کہ کہا گیا کہ یا تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے ٹھنڈی ہوا خوشبوئیں آ رہی ہیں اور یہ ہے کہ آگ کی طرف نوزر کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ لو آ رہی ہے اور گمی آ رہی ہے اور لپٹ رہی ہے تو اندار و ردون علیحا وہ آگ ہے جس پر کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام کچھ تھوڑی سی سکائی اس کے سامنے کھڑا کر کے ان کی صبح و شام کر دی جاتی ہے غدوب و دشی یا وہ تقوب ساتو جس دن کے قیامت کھڑی ہوگی از کے لو حکم ہو جائے گا از داخل ہو کر دو داخل کرو فرعون والوں کو سخت دین میں وہتحاد نفار فو یقل رکھ دو آفاء اللہ یہ وہ مضمون ہے جس سے پہلے بھی بہت مرتبہ آ چکا ہے اور جب وہ آگ میں پڑے ہوئے ایک دوسرے سے محاذہ کریں گے جھگڑیں گے تو کہیں گے وہ بیچارے کمزور لوگ ان سے کہ جو مستقبرین تھے اننا کلنا لکم تبان ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے تمہاری پیروی کرتے تھے تمہارا کہنا مانتے تھے فہل ان تم مغنون آنگنا نصیب تو یہ آگ کے عداب کا کوئی حصہ ہم سے کچھ تم کم کرا سکتے ہو کہ نہیں بڑے وہاں تو تمہارے اختیارات تھے یہاں بھی کوئی تمہارا زور چلتا ہے کہ نہیں کہ ہمیں کچھ کمی کروا دو کالن ندی نستبرو انا کل مفیہ کہیں گے وہ مستقبری ابو جل اور اقبال ابی معیت وہ کہیں گے بھئی ہم سبھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں انا کل مفیہ ان اللہ قدھا کما بیان الحباد اور اللہ نے تو اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کر دیا ہے اب ہم چونکہ مجرم تھے ہم بھی مجرم تھے تو بھی مجرم تھے وہ کالن ندین فنارے خزانت جہنم اور کہیں گے وہ آگ والے جو آگ میں ہوں گے جہنم کے داروباہوں سے جو جہنم کے جو بھی اس کے اوپر فرشتے جو معمور ہیں وہ دور ربکم اپنے رب سے دعا کرو پکارو یخفف عنا انا من العذاب کہ ایک دن تو ہمارے لیے کوئی تخفیف کر دے آداب میں سے کوئی ایک دن کا تو وقفہ مل جائے کالو اب الم تک وہ تعطیق وہ جواب میں کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے رہے تھے بے بھیا واضح نشانیوں کے ساتھ اور واضح تعلیمات کے ساتھ کالو بال وہ کہیں گے آئے تو تھے کیوں نہیں کالو پھو وہ کہیں گے اب پکارو وما دعا ال کافرین اللہ فی دلال اور ان کی دعا ان کافروں کی نہیں ہے مگر بھٹک کر رہ جائے گی کہیں پہنچے گی نہیں اس کا کوئی سنوائی نہیں ہوگی اس کے کوئی اثر نہیں ہوگا بدرال وہ بھٹک کر رہ جائے گی یہی کیفیت ہے ان لوگوں کی جو اس دنیا میں دعا مانگتے ہیں اللہ سے حرام خوری کرتے ہوئے ماطل کی چاکری کرتے ہوئے ماتل کو سپورٹ کرتے ہوئے ماتل سے اپنے ذہن کو کرتے ہوئے دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں وفاداری شیطان اور اس کے ایجنٹوں کی ہے دوستیاں اور محبت کی ٹیمیں بڑھ رہی ہیں اللہ کے باغیوں سے اور دعا مانگ مانگے اللہ سے وبا دعا القافرین اللہ فیضل جس کے لیے وہ حدیث میں نے سنا دی تھی آپ کو کہ حضور نے ذکر کیا رجول ایک شخص کا جو تیل سفر بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے وہ بیت اللہ میں پہنچا ہوا جبر رحمت پر کھڑا ہے اشکسا اخبارات لمبویل سفر کرنے کی وجہ سے کپڑے بھی غبار آلود ہیں بالوں میں بھی غبار ہے یمن تو یدح ہی اپنے دونوں ہاتھ آسمان میں اٹھائے ہوئے کھڑا ہوا ہے کئی گھنٹے سے ہاتھ اٹھا ہیں یا رب یا رب اے رب لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو بس اب ہوں جو اس کا کھایا ہوا ہے وہ حرام کا ہے وہ بل جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے وہ غزے اس کا جو جسم ہے وہ حرام کی ذرا سے بنا ہے دعا قبول نہیں ہو سکتی یہی ہماری دعاؤں کا حال ہو رہا ہے دعا دعائیں قروط نازدا کتنے دنوں تک پڑھی تھی انیس سو اکہتر میں اللہ نے ٹھکرا دی جو ہونا تو ہوا دعا دعائت مانگی گئی ہے حرمین میں حرمین کی دعا کنوت بما دعا نہ اللہ فی دلال یہاں کافر اس کو وسیع پانی ملے آئی ہے کفر جو ہے نہ شکری اللہ کے احکام کی خلاف ورزی جیسے ہم پڑھ آئے ہیں کہ جسے جوشد صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی حج نہیں کرتا تو جو فبن کپڑا فین اللہ ولی الحمید اللہ اللہ سے ہج الب منی استطاعل قبر استطاعت کر رہا ہے وہ قبر کر رہا ہے من طرح کا سلام الفقت کا فل جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ تو اس نے کفر کیا ایک کفر وہ ہے جس کے بعد کوئی شخص مرتد قطر دیا جائے اس کو پھر سزا دی جائے ایک یہ کفر ہے جو دم غفل تو دم کافر. ایک وہ کفر ہے جو پوری دنیا میں ہم کر رہے ہیں مسلمان محمد لم یاقب میں قبول جو اللہ کے اتاری شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں تو ہم جس ملک کے شہری ہیں اس ملک میں اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے جس کا قانون چل رہا ہے نہ دیوانی قانون اللہ کا ہے نہ فوجداری قانون اللہ کا ہے نہ قانون شہادت اللہ کا ہے نہ معیشت کا نظام اللہ کا ہے تو اب یہ کف کفر ہے کہ نہیں قالبو فدو وما اُبا دعا الا نہ اللہ یہ میں بتا دیتا ہوں اس سورہ مبارک کا قاصر جو ہے دعا اب یہ اس کی اصل جو آیت ہے وہ عالی ہے ان نالنسل رسول نا ہم لازمن اپنے رسولوں کی مدد کریں گے وہ لذین عامن الفرحیات دنیا اور ان لوگوں کے جو ایماندار دنیا کی زندگی میں وہ یوم یقوب الشاد اور اس دن بھی جس دن کے گواہیاں کھڑی ہوں گی قیامت کے دن یوم لا یلفر ظالمین معذرت ہوں جس دن کے یہ ظالموں کو ان کی معذرتیں اور بہانے بنانا اور, اور معافیا مانگنا کچھ فائدہ نہ دے گا و لحم الار ان کے لیے لعنت ہوگی اللہ کی اور ان کے لیے ہوگا بہت برا گھر گھر کی برائی ولادا تین موسل خدا وسنا بلی اسرائیل کتاب اور ہم نے موسا کو ہدایت دی تھی اور ہم نے وارث بنایا تھا بلی اسرائیل کو کتاب کا اور وہ ہدایت بھی تھی اور یاد دہانی اور سلجھانے والی تھی ہوش بندوں کے تو اے نبی آپ صبر کیجئے ان اللہ کا وعدہ سچا ہے پورا ہو کر رہے گا بس تخصل ذمبک اور اگر کہیں کوئی کسی درجے میں کہیں آپ کو خیال ہو کہ کوئی کوتاہی ہی آپ سے ہو گئی ہے تو اللہ سے استغفار کیجئے یہ گناہ جو ہے نبی کا گناہ کس نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی ان کی روحانی کیفیات ہوتی ہیں اللہ کے ساتھ جس طرح کا استحصار رہتا ہے مستقل ان میں ذرا سی کمی بھی ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ سبز ہوا ہے. یہ ان کے احساس کی شدت ہے سید آت حسنات الابرار سیاحت المقربین مقربین بارگاہ کا معاملہ اور ہے جو عام آدمیوں کے لیے نیکی شمار ہوگی شاید وہ ان کے لیے سیاحت میں سے شمار ہو جائے کہ آپ کے مقام کے اعتبار سے یہ معاملہ کم تر ہے بستخ المدے کا وسب رب کا بلاشی عریب کار اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تصویر کیجئے شام کو بھی اور صبح کو بھی ان فی آیات اللہ بغیر سلطان عطا ہو یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات پہ جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر کسی سنت کے جو اللہ نے انہیں دی ہو اطا آئی ہو ان کے پاس ان فی صدوری مل کبر نہیں ہے ان کے دلوں میں کوئی بات مگر کبر تکبر ہے ماہوں بے بازری وہ تکبر جو ہے جو ان کے ذہنوں میں وہاں تک یہ پہنچ نہیں پائیں گے فسٹائز ملّہ اللہ کی پناہ طلب کیجئے ان رہو ہوا سمیع البصیر یقین کو سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے لخلک سماوات و اکبر و من خلق الناس لوگوں سوچو آسمانوں اور زمین کی تخلیق زیادہ بھاری ہے زیادہ بڑی ہے انسانوں کی تخلیق سے آج جتنا اس مفہوم کو ہم سمجھ سکتے ہیں آج سے چودہ سو برس قبل انسان نہیں سمجھ سکتا تھا سماوات کا اور آسمانوں کا اور زمین کا جتنا تصور آج ہمیں ہے یہ ساری گلیکسی یہ ساری کس نے پیدا کیا اللہ نے اتنی وسیع اور اس کائنات کے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ ایجاد کرنے کے باوجود ابھی تک ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں اینڈ کہاں ہے سرا کہاں ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے جس نے یہ سبھی کائنات پیدا کی ہے تو تمہارا پیدا کرنا اس کے لیے ہو گیا سماوات اکبر و بن خل کناس ولا کن اکثر الناس لا لمن لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں و ماں یہ سبھی برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور والے عامر آبر اور برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو ایمان کیے اور وہ کہ جو بدکار ہیں کالی لما تو طبیعت بہت کم ہی ہے کہ جو تم سبق حاصل کرتے ہو ان سات ناتی تم دیکھو قیامت آ کر رہے گی لا رہے بسی اس میں کوئی شک نہیں بولا کم اکثر الناس لا یو میں لیکن اکثر دو ماننے والے نہیں وکال رب کو بد او نی اب یہ ہے وہ پھر دعا کی اور تمہارا رب تو کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا قبول کروں گا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں مانگو مجھ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا معاملہ یہ مجھ سے مانگا جائے تو اسے سے گزرتا ہے مجھ سے کیوں مانگا اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ نہ مانگو گے تو وہ ناراض ہوگا مانگو اس سے وہ تو اب یہ وقت وہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ سماع دنیا تک نازر ہوتے ہیں رات کے پچھلے پہر اور پھر ایک ندا ہوتی ہے ہر من مستقل انفوقا ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخشوں ہر من سائر انفوتی ہے کوئی ماننے والا کہ میں اسے عطا کروں تو فرمایا وقات ربنی استدل استفران عبادت سید کلو نہنم داخلین یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکمر کی بنا پر اعراض کرتے ہیں وہ داخل ہو گئے جہنم زریل الخ ہو کر اور یہ میں کر چکا ہوں کہ عبادت اور دعا ایسی لازم و ملزوم ہے کہ اس آیت میں پہلے کہا دعا ازنی اور اس کے بعد فرمایا عبادت نہیں تو گویا کہ دعا اور عبادت لازم و ملزوم ہیں ہے مطلب ہیں اللہ, اللہ تسکرو فی اللہ ہی ہے کہ جسے تمہارے لیے رات بنائی ہے کہ تاکہ تمہیں سکون حاصل کرو وہ نہارا اور دن بنا دیا ہے دیکھنے کے لیے دکھانے والا ان اللہ دن اللہ صلاح کن صلی اللہ صلاح یشکر یقین تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بہت فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ظالم اللہ ربکم رب خالق و کل شع وہ ہے اللہ تمہارا رب جو ہر شے کا خالق ہے لا لا اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں پانا تو فکون تو کہاں سے تم پھرائے جا رہے ہو کزال کا یوں فکل نذینہ کالو میں یا جھدور اسی طرح پہلے بھی پھرا لیے گئے تھے لوٹا لیے گئے تھے وہ لوگ یہ جو ہماری آیات سے آیا اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے